الحمد اللہ حدیث نمبر ایک سو یطبع المیت ثلاثت فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یطبعوه اہلوه ومالوه وعملوه فیرجع اہلوه ومالوه ویبقى عملوه جیسے دیکھیے عبارت کو یت المیت المی طلاثۃ فعر جسنانی معه واحد یت بہ اہل و معلو و امل فعر جہل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یت المیت المۃ پیچھے چلنا تاب کرنا اتباع کرنا کسی کی تو یت باؤ آنا پیچھے چلنا المیت مردہ سلاحت المنطین فیر رجا جاب ذرا بہو سے فعل فہلو سے اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا واپس آنا اسنان مانا دو یا بک بقی بک اس کا مانا ہے باقی رہنا باقی رہنا ماہو واحد واحد معنی ایک یت پھر وہی آل آہل معنی گھر والے مال مال عمل اس کا عمل فیرجو پھر مانا وہی لوٹنا اہل مال یب کا وہی عمل عمل دیکھیے یت باول میں میت کے پیچھے جاتی ہیں یت باول میت کے پیچھے جاتی ہیں سلاسۃن تین چیزیں یت باول میں میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں فیرجو جو اسنان بس لوٹتی ہیں اس نانے دو واحد ان اور باقی رہتی ہے اس کے ساتھ واحد ایک چیز کیا مطلب کہتے ہیں یت باہ امالو وت باہ اس کے پیچھے جاتی ہیں اس کے پیچھے جاتے ہیں آلوح اس کے گھر والے و مالو اور اس کا مال وہ امل اور اس کا عمل فیئر جو اہل لوٹ آتے ہیں اس کے گھر والے مالب کامل اور, کا مال اور باقی رہتا ہے اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے مرنے کے بعد جب اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے دفن کے لیے تدفین کے لیے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں ایک اس کے اپنے آ جاتے ہیں نمبر دو اس کا مال جاتا ہے نمبر تین اس کے گھر والے جاتے ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے اس کے ساتھ دو چیزیں واپس آنے والی اس کے گھر والے اور اس کا مال اور جو باقی رہنے والی ہے اس کے آ تو اس کے احمد اس کے پاس رہ جاتے ہیں اور جو چیزیں واپس آ جاتی ہیں گھر والے تو گھر والے ہیں زہر تدفین کے لیے خبر تک جاتے ہیں مال سے کیا مراد ہے مال سے مراد یوں لے لیں کہ جس چارپائی پر اس کو لے جایا گیا ہے وہ چارپائی ہو گئی اس کے علاوہ کوئی بھی چادر یا بستر وغیرہ جو بھی ہوگا وہ اس کے مال میں شامل ہے اسی طرح حضرات نے اس کے غلاموں کا بھی تذکرہ کیا کہ جو غلام یا خدام وغیرہ ہوں گے وہ بھی اس کے مال میں شامل ہیں تو وہ قبر تک اس کے ساتھ یہ ہوں گے تو اب یہ بھی واپس آ جاتے ہیں وہ مال جو ہے یعنی غلام ہو چارپائی ہو بستر ہو یہ بھی واپس آ جاتے ہیں اس کا مال بھی اور اس کے گھر والے بھی لیکن جو باقی چیز اس کے پاس رہ جاتی ہے وہ کیا ہے وہ صرف اور صرف اس کے اعمال ہیں تو ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے باقی چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اب جو اس کا فیصلہ ہونا ہے وہ صرف اور صرف اس کے اعمال کے اعتبار سے ہونا ہے اگر اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں بہت مالدار ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو کوئی اس کا فائدہ دینے والے نہیں کیونکہ یہ تو واپس لوٹنے والے ہیں اب جو باقی رہ جانے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف آمال ہیں اگر امال اچھے ہیں تو اچھا بدلہ ملنے والے ہے عالم برزخ بڑا اچھا گزرنے والا ہے اور اگر امال اچھے نہیں ہیں تو عالم برزخ کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا سوچا بچار کرنی ہوگی پھر آ, وہاں کے احوال اچھے نہیں ہوں گے تو اس لیے ہر وقت موت کا اشتہار رہنا چاہیے کہ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے موت کو یاد کرتا ہے تو پھر انسان کو پھر انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اگر جس وقت بھی انسان گنا کے قریب جاتا ہے تھوڑا سا یہ سوچ لے کہ اگر مجھے اسی حال میں موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا پھر انسان کیا ہو جاتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے اس لیے کہ موت کا وقت تو کوئی مقرر نہیں ہے کل انلدی تو پھر ملاقی کو جس موت سے تم بھاگتی ہو وہ تمہیں آ لے گی احسن عملا موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ اللہ تعالیٰ و تبارک تمہیں دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے اچھا عمل کرنے والا یا بلو کم او کم تو اس لیے جب موت کا اتحد ہوگا موت کی یاد ہوگی تو انسان کیا ہو جائے گا گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا گناہوں سے بچ جائے گا پھر اس کے اعمال خود بخود اچھے ہو جائیں گے جب اعمال اچھے ہو جائیں گے تو اس کا عالم ورزش بھی اچھا ہوگا اور دارالجزا یعنی آخرت کا دن بھی اچھا ہوگا چیز دیکھئے یدبعو المیت تلاثتن میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں فیرجعو اس نانے پس دو واپس لوٹ آتی ہیں ویبقا معاہو واحدن اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے یدبعو آلو ومالو یدبعو اس کے پیچھے جاتے ہیں آلو اس کے گھر والے ومالو اور اس کا مال وعملو اور اس کا عمل لوٹ آتے ہیں ترکیب دیکھیے تسلا ستن بڑی اچھی اور آسان ترکیب ہے مشکل نہیں ہے بس طرح یہ دھیان رکھیے گا معطوف اور ماتوفا لے کا يَتْبَعُ و تسلا ستن یت با فیل المیت مفول بہی صلاثۃن فائل فعل فائل مفول بھی مل کر جملہ فیلیا خبری فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر معطوف علیہ کیا بنے گا ماتوف عالیہ جو نان فا آتفا فا کیا ہے آتفا ہے آپ عروف عاطف پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تن شیخ فاوی ہے فا عاطف یر جے اِس فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر معطوف اول ٹھیک ہے یہ معطوف ہے لیکن معطوف اول ورف آتفا یب فو فیل مہا ضمیر مضاف مزاف مضاف مذافلے مل کر مفرول فی مفول بھی ہی نہیں کہنا مفعول فی امید کرتا ہوں کہ منصوبات پڑھ لیے ہوں گے تو ان میں سے پانچ مفرول ہیں ان میں سے ایک مفول فی بھی ہے تو مارتوں کے ذر ہے تو اس لیے کیا بنے گا مفول فی واحد فاعل تو فعل اپنے فاعل اور مفرول فی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر مارتو ثانی تو یت باوالمیتہ سلاستن معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر ایک معطوف پھر جو یت جو اثنان اور دوسرا معطوف کیا ہے ی وقام احدن ہے تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفا ہو کر مبین جملہ معطوفا ہو کر مبین بات کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں وہ واضح نہیں ہوئی ہوتی وہ واضح نہیں ہوتی اب مزید اس کے لیے تجسس ہوتا ہے اشتہا ہوتی ہے کہ اب کیا ہونا چاہیے کوئی مزید وضاحت آنی چاہیے اس کی کہ اس کی مزید وضاحت جیسے آپ نے علم الناحب میں یہ تو پڑھ لیا ہے میرے علم کے مطابق کہ جملہ کی جو آپ ذاتی اور ایک صفاتی اقسام پڑھتے تو وہاں پر آپ ایک مبینہ پڑھتے ہیں جملہ مبینہ جو پہلے کو اچھے طریقے سے کر کے بیان کر دے اس کی مثال آپ پڑھتے ہیں القلی مت والے اقسام کلمہ کی تین قسمیں ہیں اب تجسس ہے مزید چاہت ہے کہ بھئی کوئی بات بات آنی چاہیے کہ کون سی آگے کہہ دیا و و تین قسمیں ہیں اسم و و فعل حرف اب کیا ہوگا مکمل بیان ہوگیا کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم حرف تو یہاں پر کیا ہے معطوف والے اپنے دونوں معتوفوں سے مل کر مبین کہ اب یہ بات ایسی ہے کہ مغلق ہے اب اس نے مزید بیان چاہیے کیونکہ یہاں پر تو صرف یہ کہا ہے کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو واپس لوٹ آتی ہیں ایک رہ جاتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کون سی تین چیزیں ہیں جن میں سے دو تو واپس آ جاتی ہیں ایک باقی رہ جاتی ہے تو کون سی تین چیزیں ہیں؟ تجسس ہے مزید چاہتے ہیں کہ کوئی مزید بیان آنا چاہیے تو یہ کیا ہوا مبین اس میں مفول کے سیرے کے ساتھ جس کا بیان کیا جائے گا اب اس کا بیان آگے ہے یت باہ اہل و معلو و ملوہ جو اہلو یا بح امل ہو یہ پورا جوان بنے گا وہ کیسے ماتوف الح اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر مبین آگے دیکھیے اہلوہ و معلوہ ومل ہو یت باہ فیل یت باہو فیل ہو زمیر مفول بہ مقدم اہلو مزاف ہو ثمیر مزاف کے لئے مضافحلے مضاف مذاف ہو کر معطوف مذاف مضافل محتوف آطف مالو مضاف حمیر مظافل مزاح مضاف اول واہر سے آتفا امل مضاف و مذاف حضمیر مظافر مزاح مل کر معطوف ثانی مالو معطوف عالیہ مضافح اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر فاعل ہوا یت فعل فیل کے لیے تو یت فعل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر پھر ماتو فال فا آتفا فیر جہل فا آتفا یر جہل مظاف ضمیر مظافر مزاح مظافل مل کر ماتوفا لے برف حرف معلو ہو معلوم مضاف حضمیر و مضافل مل کر ماتوف ماتوف اور ماتوف مل کر فاعل و و فعل کے لیے یجنی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماتوف اول ورف عاطف یب قافیل عمل و, مضاف و زمیر مضافلے مزاف حضمیر مضاف مزاحمافل مل کر فاعل فیل فائل مل کر جملہ پھیلی خبری ہو کر ماتوف ثانی تو ماتوف عالے کون سا وزن یت بہ اہلو امالو امل ماتوفالے اپنے دونوں ماتوفوں کون سے دونوں ماتوفوں یج اہل ایک یو اہلو ماتوف اول یا کامل ماتوف ثانی تو ماتوف عالے اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ ماتوف ہو کر بیان جملہ ماتوف ہو کر بیان مبین اور بیان مل کر جملہ بیانیہ جملہ فیلیا کہہ دیں آپ جملہ فیلیا خبری بیانیاں یا صرف اور صرف جملہ بیانیہ کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے تو ماتوف اور ماتوف اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر بیان تو پہلے والا مبین اپنے بیان سے مل کر جملہ فیلیا خبری بیانیہ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی ترکیب ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے صرف معتوف اور معتوف علیہ کو سمجھئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں سب کو خیر خیروافی دکھتے رکھیں